جنہیں تم اللہ کے سوا کو پارتے ہو ان کی عبادت کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے لَا اللہ تبھی تو اخواہی کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا تحقیق اس وقت میں گمراہ ہو گیا وَمَا ماں مِنَ مین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 وہ ہوتا جہالت و ضوالت پر مبنی ہے خواہشات پر مبنی ہوتا ہے خواہشات نفس دیکھنے کو ظاہری الفاظ بڑے خوشنما لگتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ ہوا تھا کی وحی کے مخالف بات ہے تو وہ سراسر گھاٹے کا ہوتا ہے تو آج کل ایک وہ کتنا اٹھا ہوا ہے تھیمنزم کا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 دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح پر ہوں تم اور تم نے اسے دیا ہے یعنی جو دلیل اللہ نے مجھے عطا کی ہے میں اس پر قائم ہوں اور تم اس کو جٹلا چکے ہو ماں اندی ماتر ماں اندی مات تاجرو نہ بھی جس کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس نہیں ہے ان الحکم الا اللہ للہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں فیصلہ نہیں ہے یقص الحق وہ حق بیان کرتا ہے وہ خیر الخاصین اور وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہترین ہے یعنی انہیں اعلان کر کے بتا دیں کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے واضح ضلیل یعنی وہ الہی آ چکی ہے جس کا اصول الصول توحید اللہی ہے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 وہ میرے اختیار میں نہیں عذاب لانے یا نہ لانے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے اس کا اختیار اس کے پاس ہے انکم و اللہ حکم صرف اللہ کا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جزات پر انبیاء کا اختیار نہیں کوئی نبی اپنی مرضی سے وزا نہیں دکھا سکتا وزا بھی, موجزہ بھی تب ہی ظاہر ہوتا ہے جب اللہ چاہے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 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہے ہیں جو تم مجھ سے طلب کر رہے وہ میرے پاس کوئی نہیں اللہ کے پاس ہے ان لو انا ہندی ماں سکتا جی رونا و بینا کم کہہ دی دیئے کہ اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ضرور کر دیا جاتا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 کہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تم پہ کم کا عذاب نازر کر دیتا انسان ہے نا یہ تو رحمان کی سرف ہے کہ وہ کافروں پر بھی اپنے دشمنوں پر بھی رہن کرتا ہے بندہ نہیں کر سکتا جتنا مرضی ایک ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خراس صحابہ کو قتل کیا گیا پورا مہینہ پانچوں لباموں میں بدوا کرتے رہے نام لے لے کے اللہ خلا پر خلا پر خلا پر, پر لانت کر ان پر اپنی پکڑ سخت کر بعا کرتے رہے پورا دن حدا کے اللہ نے ایت ناظر کی لئی سارا ٹرمینل امریش علیہ اندے باب آپ کے ہاتھ میں کوئی معاملے کا اختیار نہیں ہے اللہ کے اختیار میں اللہ چاہے توبہ قبول کرے چاہے ان کو عذاب دے مسئیں اگر میرے اختیار میں اس کا آزاد دینا تو میں کب کا تم پہ آزاد نازل کر چکا ہوتا لقوی المر تمہارے میرے درمیان معاملہ خاص ہو جاتا وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے وہ انتہ مفاد کی اللہ اور اللہ کے پاس ہی غیر کی چادیاں ہیں انہیں اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ <وَالْبَحر> اور جو کچھ خشکی اور, إِلَّا <يَعْلَمُهَا> اور کوئی پتہ بھی نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے والا حکبت والا رت بن والا کتاب مبین اور نہ کوئی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 عبداللہ ال پر ابی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی چابیاں پانچ ہیں جنہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا پھر آپ نے یہ عائد پڑی ان اللہ, کہ اللہ کے پاس یہ قیامت کا علم ہے اور اللہ ہی بارش نازر کرتا ہے اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ اسے جانتا ہے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 بادلوں کو آتا دیکھ کے دعوی کرتے ہیں جی بارش ہوگی ہوا چلتی ہے خوشبو سن کے بتا دیتے ہیں کہ کہیں بارش ہوئی ہے یہ اٹکل پچو ہے یقینی علم اس کو نہیں کہتے تو کئی لوگ اس پر پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تو الٹرا ساؤنڈ سے دیکھنا پھر میں موسمیات کی پیشین گوئی وہ پیشین گوئی کرنے والے بھی کہتے ہیں متوقتے ہیں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 یعنی اللہ تعالیٰ وہ <نحار> اور وہ جانتا ہے جو تم دن میں کماتے ہو کرتے ہو سمایو یعنی تاکہ مقررہ وقت جو ہے وہ پورا کیا جائے ہی مرج رکم پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹ کر جانا ہے سمایو نب بھی حکم بھی پھر جو تمل تم کرتے کیا کرتے تھے وہ تمہیں بتا یہاں قبل کرنے سے مراد نیند ہے یعنی کہ راج کے لکت وہ تمہیں سورا دیتا ہے سورج جمر میں اس کی وجہ کرتی ہے اللہ علیہ فل ان کو روح کو اللہ تعالی نیند کے لکت قبل کر لیتا ہے پھر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 تو روح کا ہونا نہ ہونا یہ حیات اور موت کے لیے ضروری نہیں برشتر. یہ اللہ کا کام ہے برشتر. یعنی وہ رات کو وہ تمہاری روحوں کو قبر کر لیتا ہے اور جن کو تمہاری روح لوٹا دیتا ہے اور لیا خدا آزاد یعنی تم میں سے ہر ایک کے لیے جو رزق اور عمر اللہ نے متعین کی ہے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 جو تم کرتے رہے اس کے بارے میں اللہ تعالی تمہیں خبر دے گا کہ تم نے زندگی میں کیا کیا کچھ کیا ہے